اور دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتہ کل لبا ر یہ ایک سو چون سفایا مذمت الحصاب ہم پڑھ رہے تھے کہ جرگے عہد میں جو حزیمت اٹھانا پڑی مسلمین کو اس سے شرارتی لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اور یہود میں سے یہود کے اشراف میں سلام پہ ابل بکیب قریش کے پاس جا کے سب کو اکساتا رہا اور سب قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرائے اور اہل اسلام کو سب نے مل کر مٹا دینے کے لیے معاذ اللہ سفید اللہ لشکر کشی کا ارادہ کیا اور بڑے تیز سے اور لا لشکر سے یہ لوگ دس ہزار ہو گئے اس کے بعد یہ ذکر ہم نے پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے پر رضی اللہ تعالی حد تک کھود لی اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھا جبل ریکلا اور اپنے سامنے خدک کھولتے تاکہ دشمن ایک دم سے حملہ آور نہ ہو سکے اب ہم اس سے آگے بڑھتے وقت تالا کا وی یوگ اختر علاقائی ہو رہے گا یہ نیچے والا پیرا سب سے بنا بن تک یہودی سردار منو قوردہ کے پاس گیا کلے کے, کے قریب چلا گیا کا بناسد بن نے اسکار کیا اس کو کھولنے سے یا اس کے کھولے جانے سے فلک یاد جو کل خالا ہوں یا یہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا انہار کے ساتھ چپٹ گیا کلوانے پر حتہ کہ وہ کھول دیا گیا یا اس نے کھول دیا فلاوہ داخلہ علی جب کلے میں داخل ہوا کالا کہنے لگا جی اور تبھی عزت ڈھ میں تجھے ایک ایسی چیز تیرے پاس لے کر آیا جس میں زمانے کے اندر عزت اگر تو وہ کر ل قریش جی و بدفان و اصد الحر محمد میں وقفان اصد کے قبائل کو بھی اکٹھا کر رہا ہوں قریش کے ساتھ اور ساتھ ان کے قائدین بھی ہیں سب محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں علیہ وسلم گویا کہ اسلام کے خلاف جمع ہونا کوئی نیا کام نہیں یہ ہمیشہ ہوتا رہا کالا بل یہ تنی ولہ بز نے جواب دیا یہودیوں کے سردار نے بنو خورزہ کے او بھائی او بھائی جی کاسد نے کہنے لگا کہ بلکہ تم میرے پاس زمانے میں ذلیل ہونے کا پیغام لے کر آیا جس میں ذلت بجے تنی بے قد کد ارا کما ابو تو میرے پاس وہ بدلی لایا ہے جس کا پانی گچڑ چکا ہے بہا پیور بس اب وہ اس میں کڑک اور بجلی باقی ایک محاورہ ہے کہ تم میرے پاس کہ ایسا بادل لایا میرے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کہ جس بادل پہ پانی کھولی جو بادل کا اصل فائدہ اب اس میں جو رہ گیا ہے وہ کڑک ہے اور بجلی اب اس کو نقصان یعنی تو میرے پاس بہت, بہت بری خبر لے کر اور بری دعوت لے کر آئے ولئی تفریح شریف اب اس بادل میں میرے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں فلد یادل بھی حتہ گا کاغل آہدو اللہ بہینوں بہینا رسول جائے سلد مسلم وہ اسے اکساتا رہا بھڑکاتا رہا یہاں تک کہ آخر کار کامیاب ہو ہی گیا اور اس نے سردار جو تھا یہود کا اس نے وعدہ توڑ دیا نبی علیہ السلام, علیہ السلام کے ساتھ بدو قربت وضاخالہ معلوم شرقین اور اس نے بشرقین کے ساتھ ہو کر لڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا وہ سر ربیزال کا البشرکت نے جب یہ بات سنی اور انہیں معلومات لی تو وہ بڑے خوش ہوئے وہ شارا تا کاب يدفروا يدفروا محمد اے فرو بے محمد یہ اس نے کاسد شرط کی قصے وئی بن اخد جس نے آ کر اسے موادہ توڑنے پر ابھارا تھا کہ اے بھائی اگر نبی اکرم وسلم پر فتح نہ ہو سکی وہ فتح یاد ہو گئے تو تو جو ہے اجیا ح یا تو کولا ماں تمہارے پاس آ جائے گا کل میں ہمارے ساتھ داخل ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگی تیرے ساتھ ہوگی اور یوسیب ماں یوسیب ہوں جو انہیں پہنچے گا وہ تجھے پہنچے گا غالب وقف عالیہ اس نے یہ شرط بھی کی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سعید وسلم کو اللہ نے فتح سے ممکنار کیا مشرقی کو شکست ہوئی تو یہ پھر اس قلعے میں آ اور اس نے آتم کے ساتھ ہی جان دی اتنا پکا مخلص کافر تھا گوشت کی طرح کا بالاجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل خبر نبی علیہ السلام سلام کو پادہ توڑنے کی خبر بنو قریضہ کی طرف سے مل گئی ایک تو پورا ارب چڑھ آیا تھا مدینہ پر ہر قبیلہ شامل تھا قریش کے ساتھ ایک اکدر سے داخل سے بدو قریضہ بھی جا کرے ببا تو نبی علیہ الصلاط السلام نے جو نبی رحمت ہے اور کبھی بھی نہیں یہ پسند کرتا کوئی اسلام والا جس کو ایمان خالف نصیبوں میں کوئی جہنت میں جلے اللہ کے نبی نے پھر بھی کوشش کی کہ یہ بد نصیب ذلیل و اسوا ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ جاتے سات بن معاذ کو اور سات بن عبادہ کو بھیجا دونوں سرداروں کو وہ حواد عبد الجیب یہ تین آدمیوں کو بھیجا وہ عبداللہ بن رواحت چوتھا جو لیا تھا آپ کا کل خبر تاکہ وہ خبر کی تصدیق کر کے آئے کہ باقی ایسا ہو گیا فلم دنؤ یہ ہے تحقیق تحقیق کے بغیر کسی پر چڑھائی کرنا کسی کے بارے میں کو کوئی حکم لگانا اتنا برا بدترین کافر ہو و جائز نہیں چلے جائے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کوئی بات سن کر تحقیق نہ کی جائے اور حکوم لگا دیا جائے یہ غلطی ہے اخلاقی بہت بڑی دیکھیے اخلاق کے رسول رسول ایک تو اس میں یہ چانس ہے کہ شاید وہ عید کو دیکھ کر دوبارہ ڈر جائیں نرم پڑ جائیں اور پھر موقع بچ جائے کہ وہ سنتے رہیں اور ماننے کے دروازے کھلے رہے اور دوسرا یہ کہ تحقیق ہو جائے فلما درو من جب ان کے قریب ہوئے کلے کے وجہ ملا اکبد ماں یقور جو سنا تھا اس سے بھی بدترین حالت میں گالیاں نکالنی شروع کر دی کھلے آم صحابہ کو اللہ علیہ وسلم شام میں کارٹون بنانے والوں کی طرف گستاخیاں دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ واپس آئے اور انہوں نے نبی علیہ صلاحلام سے اشارات میں اور خفیہ طریقے سے سب بات کہہ دی مزا مسلم مسلمانوں پر یہ بات بہت ہی زیادہ بوجھل گزری ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ قباثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے اور ہم زندہ ہیں صحابہ کے لیے یہ کٹ مرنے کا اور غیرت کا مقام تھا دوسرا یہ کہ پہلے ہی سارا عرب چار آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور رضاق کہ یہ داخل کے لوگ بھی دشمن ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی علیہ صلاد اسلام نے کیا کہا کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ کیا کر لیں گے سارے مل کر ہمارا جب یہ بھی مخالف ہو گئے تو پوری دنیا مخالف ہو گئی اب شیرو اب بشارت وسول کر لو اللہ کے رسول سے اے مسلمانوں یا معاشرل مسلم کس کی بشارت اسی کی بشارت جو پہلے وعدہ دیا گیا تھا کہ جب تم اس کو لے جاؤ گے اب باپ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی جب وہ کافر تھے مدینے والوں کو تو یاد رکھو کہ پورا ارب تک پر چڑھ دوڑے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آ ہے اب بشارت وصول کر لو اللہ کی مدد کی فتح کی ایمان کی اور اسلام کی وہ اشد البلا آزمائش شدت کو پہنچ گئے نہ جما نفا نفا کھل گیا منافقین بھی دوڑنے لگے اتنے حالات شدید ہو گئے اس قدر گھیرا جو ہے وہ گمبھیر ہو گیا وسطہ بنی ہارسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہارسہ یا ہارسہ جو بھی اس کا تلفظ ہے اس قبیلے کے کچھ لوگوں نے اجازت لینا شروع کر دی کہ ہم مدینے میں اندر جانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑائی تو بارڈر پر تھی اس لیے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہمیں جا رہا ہے کہ خان خواہ پیچھے سے کوئی شرارت کوئی چور چکاری کو غلط گندا آدمی نہ آ جائے وکارو نہ میوت ہے ہمارے گھر ننگے ہیں ننگے سے مراد یہ ہے کہ وہاں تو مرد نہیں ہے کوئی حفاظت نہیں ہے گھر غیر محفوظ ہے بکار ہی ابھی آورا ان کے گھر ننگے نہیں ہے اور ان کے گھر گھر محفوظ نہیں ہے یہ بز دن فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اب جب قربانی کا وقت آ ہے تو مالک نے جدا جدا کر دیا اہل ایمان کو منافقین مشرق بحاطرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاہراہ اور مشرق نے مکہ کے مشرکوں نے اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مہینہ تک مدینے کا گہراؤ کا گھیراو جاری رکھا اللہ کتال لی خندق. خندق کی وجہ سے کتاب نہ ہو سکا اب خندق پار کرنے کے لیے تو چل آدمی آگے آ سکتے تھے ان کو مسلمین قتل کر تھے لہذا انہوں نے ایسا نہیں کیا فلاکا واپس ہوا لئی جب خندق کو دیکھا انہوں نے مشرقی مکہ نے کہا اتنا ہار نہیں مقی دکان دل آرب یہ تو ایک ایسی چال ہے جبکہ کہ عرب اسے اس سے پہلے نہیں جانتے کیونکہ اصل میں سلمان فارسی فارس میں تھے اور یہ فارس کے لوگوں کی چال تھی جو بتائی گئی معلوم ہوا کہ ٹیکنالوجی لے لے لی کسی بھی کافر سے جائے گا سما تیم ممکان کم پھر انہوں نے ایک مکان جو تھا ایک ایسی جگہ خندق کی جس میں خندق تنگ تھی وہ اس کو تلاش کیا اور اس کے قریب آگے میں جالبین سب تھا اور اپنے گھوڑوں کو اس نے اتارا پیڑ لگا کر گھوڑے ایک دم سے گزر جائے تنگ جگہ کو پلان جائے وہ البراد اور مبارزت دست کی کہ نکلے ہمارے مقابلے پر کوئی کون آیا فن تغبا علی فون ابی طالب جو بہت بڑا کافر تھا یہ میرا کل میں ایک لائن چھوڑ گیا نا پیچھے کی وجہ سے جو تھا نا یہ اکبالون اقل خندہ کے قریب آیا انہوں نے کراس کیا فلاکا واقعی جب قریب آ کر یہ دیکھا تو یہ آگے واقع ہے کہ پھر تنگ جگہ سے گھوڑے کو اے لگائی اور پار کر کے آ گئے امر علی ابھی عبن تالم امر کے جواب میں علی ابن طالب تالب لے رضی اللہ تعالی بار تو اس کو پکارا للکارا بارضا للکارا فقت اللہ اللہ والا علی اللہ علی کے ہاتھ پر اللہ نے اسے قتل کروا دیا وہ حبیث قتل ہو گئی وہ قانبان مشرقی اور مشرقوں کا بہادر ترین لوگوں میں سے ایک تھا وہ ان ہارما اور اس کے ساتھی ہی بھاگ گئے جب یہ قتل ہوا وہ لمبا تالب حاضر حال ارمسن جب یہ حال لمبا ہو گیا گھیراؤ کا اور یہ محاصرے کا اہل اسلام پر ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غطفان تو غطفان کے دو جو سردار تھے نبی علیہ نے قبیلہ غطفان کے سرداروں سے یہ عینا اور حارت سے صلح کرنا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صحابہ کو بڑی سخت تکلیف سے دیکھتے ہیں اسی جنگ کے اندر وہ واقعہ کہ جہاں تک گھر میں لے گئے نبی علیہ صلاح السلام کو ایک بکری کاٹ کر گوشت پکایا ہوا تھا اور کاچاند آدمیوں کو لائے اللہ کے نبی پورا لشکر لے گیا اور سب نے کھا لیا یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پر کے کمر سیدھی رہے اور نبی کریم چھل جائے اس نے دو پتھر باندھے تھے تو اب نبی علیہ السلاط اسلام جو رحیم و کریم تھے مسلمانوں پر ان کو ترس آیا اہل اسلام کا اور انہوں نے کہا کہ سیاح کر لی جائے ان دو قبائل سے ان کو ہٹا دیا جائے مشرقین کمزور پڑ جائے الاسل مدینہ ان کو تیسرا حصہ مدینہ کے پھلوں کا دے دیتے دے, دے دیا کریں گے اور ان کو کیا ابھی واپس دوڑ دیا وزرت المفا ودا اب اس پر جو ہے وہ گفتگو شروع ہوئی بس تشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبی علیہ السلام سا بن مواد بن وادہ اوس اور کے سرداروں سے مشورہ ان دونوں مسلمانوں نے ان دلیروں نے کہا انکان اللہ صاحب اگر تو بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دے دیا ہے ان تو پھر سننا اور ماننا ہے اور اگر ویسے ہی آپ کو پسند ہے کہ یہ کیا جائے تو ہم اسے کریں گے آپ کی پسند کو ہم پسند کرتے ہیں اور اگر اللہ کے رسول یہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے تو مل یہ نہیں ہوگا لقت کن ادا قوم الش ہم بھی مشرک تھے اور یہ بھی مشرک تھے وا فرمایا لکت پنان عبادت اور ہم کو پوچھتے تھے لَا عَيَا ہمارا اور کبھی ان کو یہ دل میں خیال نہ آیا تھا لالچ پیدا نہ ہوئی تھی کہ مدینہ کا پھل کھائے ضرورت نہیں تھی اللہ پور اوبے یا پھر یہ کاروبار کے ذریعے یا قورن اس وقت میں میرے ذہن سے نکل گیا ہے کسی کو یاد ہو تو بتا دیں یعنی تجارت میں یا بھائی دے. یہ ہم ہمارا پھل کھا سکتے تھے اس طرح زبردستی سے ڈھونس کے ساتھ یہ مدینے کا کوئی پھل کھائیں جب ہم مشرق تھے ان کی مجال نہیں تھی آفاہین اک اللہ بالاسلام جب ہم نے ہمیں اللہ نے اسلام کے ساتھ مزت کر دیا بزرگی دے دی و آج جانا بکا اور آپ ہمارے اندر موجود ہے یہ ہمیں عزت عطا فرمائیں لوتی اب ہم انہیں اپنے بال دیں گے وَلّا صحیح. آپ دیں گے کہ تلوار ان کو جو ہے وہ دکھائیں گے بس اب ان کے لیے تلوار ہوگی یہ ہے مومن کا ایمان وہ ڈرا نہیں کرتے لوگوں کے جمع ہو جانے سے ان کو بشارتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ پہلے سے بھی دلیر ہو جاتے فصل و بر نبی اثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو صحیح کرار دیا و کالا اور کہ ان اے میرے اصحاب یہ تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں لمبا رائت العرب کا دربت کم انجا جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب ایک کمان سے تم پر سب کے سب تیر برسا رہے ہیں تو میں نے تمہارے لیے کر دیا سما ان لال ون سنا امر بل انہی خا غم خا غالا پھر اللہ نے ایک ایسا اپنی طرف سے کام کیا کہ جو دشمن جو ہے وہ کیا نکل گیا دشمن خاضالا خاضالا چھوڑ گیا لگا جگہ اس میں ایک یہ بھی کام تھا انا راج الدان یہ غد جس سے صلح کر کے ان کو تیسرا حصہ پھل دینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال ظاہر فرمایا تھا رحمت کے اعتبار سے صحابہ کے لیے له نعیم ابن المسد ان کا نام تھا سردار تھے غطفان کے یہ مسلم ہو گئے جا رسول اللہ نبی علیہ صلاحم کے پاس آئے فکال اللہ کے رسول نے میں, میں اسلام لے آیا فبو نیلی مجھے حکم دیجئے جو آپ چاہتے ہیں فکالما کہنے لگے تو ایک آدمی ہے فخانست جتنا ہو سکتا ہے ان کو ہم سے پڑے کر دور کردا کیونکہ جن تو دھوکہ ہوتی ہے کوئی دھوکہ کرنا چاہتا ہے کوئی تدبیر لڑانا چاہتا ہے ابھی تیرے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں تو ایک بندہ ہے اگر ہمارے ساتھ مدد کے لیے شامل ہوگا تو تیرا یہ وزن ہمارے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا تیرا وزن اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ ان بےمانوں کو دوڑا یہاں نے اور کوئی تصویر کر اور جنگ دھوکا تجھے اجازت میں فضا بائلا بلی وہ بلی قرعہ کے پاس گیا یہ کے پاس وکانا اشیر اللہ اور وہ جہریت کے دور میں کفر کے دور میں ان کا دوست تھا ان کا قبیلہ جو ہے نوعیب امر مسعد کا خدا علیہ ربی اسلام ہی یہ ان کے پاس چلے گئے بنو قریضہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں ان کے اسلام کا کوئی علم نہیں وہ انہیں مشرق اور کافت سمجھ رہے بکال تم کا قا... گد ہب تم محمد تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا ارادہ کر لیا و ان قریش ان اسارو فرصت ان ان قریش کو اگر فرصت مل گئی نا موقع مل گیا تو وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے کوئی بھی تمہارے معاہدے کی پرواہ نہیں کریں گے اور چپ کر کے بھاگ جائیں گے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو کو موقع مل گیا نکلنے کا نکل جائیں گے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا فائدہ اٹھائیں گے یا معاہدے وغیرہ تمہارے جو ہے کسی کام نہیں آئیں اور پھر تم رہ جاؤ گے اور محمد رہ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمہارے مکانات جہاں بچے جہاں تم تو یہاں پر آباد ہو کو دے تو یہ نکل جائیں گے اگر بار پڑنے لگی بچاؤ کا راستہ نکلا تو نکل جائیں گے اگر فتح یاب ہوئے تو تمہیں کون پوچھے گا ایسے کرو قالو فمل عمل وہ کہنے لگے کہ اے ہم درد پھر کیا کریں کوئی بات بتا نا سردار آدمی تھا عزت والا معذر تھا کالا لا چکا جی تو ماحول حدا ان کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لڑنا ان کو کہو کہ رہن دو ہمیں بندے دو ہمارے پاس جو ہے وہ ضمانت کے طور پر بندے رکھو جن کو ہم اپنے پاس رکھیں گے فقالو قد اشر کبیر رائے کہنے لگے یہ تو تون نے واقعی ایک رائے کی بات کی ہے زبردست مشورہ دیا دی ہے قریش فکالا اور پھر قریش کی طرف چلے گئے اور کہا ہر کا مدیسی اے قریشی تم جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور کتنا تمہارا خیر پال قالو نام انہوں نے کہا ہاں بالکل جانتے کاندن یعد کا نادی موام آ یہ تو شرمندہ ہو گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موادہ توڑ بیٹھے وہ کافر محمد اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج دیا مِنْكُمْ رَحَائِنْ يَا کہ وہ تم میں سے رہ بندے مانگے گے کہ ہمیں بندے دے دو تب ہم یقین کریں گے کہ تم ہمارے ساتھ وعدے نبھاؤ گے پھر یہ آدمی منگوا کر تم سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے گی تاکہ وہ انہیں قتل کر فا ان سا آلو فلا تَو, تو پھر وہ تمہارے اوپر جو ہے مائل ہو جائیں گے ان کے ساتھ مل کر اور یعنی تمہارے دبا کریں گے اگر تم سے بندے مانگیں گے کہ ہمیں رہن دے دو کہ بندے ہم ضمانت کے طور پر پاس رکھے تو انہوں نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر راضی کرنا ہے کیونکہ مادہ توڑ بیٹھے ہیں اب کہتے ہیں کہ ان کو خوش کر دیا جائے تم میں سے دس بارہ آدمی دے کر محمد قتل کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہارے ساتھ دوست ہو جائیں گے یعنی جو اس کے ساتھ دوبارہ سما گاہ باغان پھر وسفان اپنے قبیلے کے پاس گیا پکا انہیں بھی یہ بات کہی فلما کارت لئی سبق جب ہفتے کی رات آئی بن شوال شوال کی تو بس ال یہود یہود کی طرف انہوں نے بندے بھیجے اور کہنے لگے مشرقی نے مکہ لے اور باقی کباڑ لے ان نالس نا کم مکان بھائی ہم یہاں پر کوئی گھر والے نہیں ہے تم تو یہاں گھر بنا کر بیٹھے ہو ہمیں ایک مہینہ گہراؤ کا ہو گیا ہمارا رگڑا نکل گیا وقت حلق القراف ہمارے سارے کے کے سارے جانور موایشی سب کچھ ہلاک ہو گیا بنا الا محمد نناجدو چلو سویرے ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرو اور کام ختم کرو لڑائی کرو ادی کی انہوں نے پیغام بھیجا ان نل یوم یوم سب بھائی یہ دن جو ہے ہفتے کا دن وقت عالم تم تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ماں امن خبلانہ شی نا احدی ہی کہ جو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے جب انہوں نے یوم سب میں مچھلیاں پکڑی دی ہم یہودی ہیں بہت ڈرتے ہیں ہفتے کے دن سے وہ ماں آگا فلاں حتی تب آسو لنا اور کہنے لگے ایک اور بات سن لو ہم نے تمہارے ساتھ مل کر محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں لڑنا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کچھ آدمی نہ دے دو ہمیں وہ ہمارے پاس رہیں گے تمہارے آدمی فلم رسول جب انہوں نے آ کر سفیروں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا فبا آسو نے پھر ان کی طرف پیغام بھیجا حج ہم تمہارے پاس ایک بندہ بھی ضمانت کے طور پر نہیں بھیجے گئے فکالت قریضہ قریضہ یہودیوں نے کہا سر اب حکم بل علی نوعیم نوعیم نے بالکل ٹھیک کہا فتح فریقان الحمد للہ دونوں ایک دوسرے سے پھٹ گئے اور پھوک ڈال دی ابو نوعیم نعیم نے ماشاء اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بالکل جائز ہے جو اسے دھوکا کہے وہ خود دھوکے باز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جائز کر دے اس کے بارے میں دل کے اندر کشک بھی رکھنا یہ کیوں اللہ نے جائز کر دیا معاذ اللہ،, اللہ اللہ کے ساتھ کف رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھوکہ نہیں اسے این عبادت قرار دیتے نوعیم بن مسعود عبادت کر رہے تھے کیونکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے تھے جو وحی کے بغیر دین میں کوئی حکم نہیں دیتے وہ عرب اللہ علیہ مشرقین جو اللہ نے دوسرا یہ کام کیا کہ مشرقین پر اللہ نے اپنے جنود یعنی لشکر بھیجا ہوا کا اللہ کے بڑے جنوب اللہ کے جنود ایسے ہیں کہ لا یعلمو ان کو نہیں جانتا لا یعلمو وہ آتا ہے الم نہ آتا ہے حوصف. الا حوصف. اللہ معلوم میں اس وقت دا دا دا دا. دا. اللہ کے سواؤں میں کوڑی جانا تو اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا کا بھیج دیا تیز تند ہوا سردی کا موسم شدت کی کاٹ دینے والی اور جکڑ تھے ہوا کے پجا عالت تب بھی حیاما اور وہ تخ بھی تخ بھی یہ بابے داراوا سے تخ بھی ہوا ان کے خیمے اخاڑنے لگی ولا ادا ان کے درن اللہ کا اص کوئی ہنڈیا نہ تھی جو الٹ نہ گئی وہ جو پکارے ہے ولا تر بس اللہ کا لس اور ان کے جتنے وہ خیموں کے ساتھ وہ گاڑے ہوئے تھے یعنی وہ لکڑی کے کیا آپ کا شکیل وہ سب کے سب اکھڑ گئے تنابیں سب اکھڑ گئی مِنَ <بِهِم> پھر فرشتوں کے لشکر جو ہے وہ آ وہ انہیں متزلزل کرنے لگے وہ ان کے دلوں کو ڈرانے لگے فِي <رَوح> اور ان کے دلوں میں ڈروپ ڈالنے لگے کما قال لمبا تعالی یا آمن اے ایمان والو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو اجم جو تمہارے اوپر تمام ہوئی از جا اج کم جنود جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے وہ ارسل ہم نے اس پر ہوا بھیجی وہ اور لشکر بھیجے لم تراؤ جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا فرشتے آئے وہ ارس یہ نیچے کیا لکھا حریض روا الباری یامر سے حدیث کو بخاری نے روایت کیا ابن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ الجمان یا خبر ہی بن بلجمان کو بھیجا جاؤ ان کی خبر لاؤ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حذیفہ ایک تابعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تابعی کہتا ہے کہ اگر ہم ہوتے نبی علیہ کے وقت میں چچا تو ہم یہ اور یہ کرتے انہوں نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں رات جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے احزاب کے دن کہ جائے اور کافروں کی خبر لا کر مجھے دے ٹھکتی ہوئی سردی کی رات میں جبکہ ہوا کہ تم جھپ کر ان کی طرف چل رہے ہو اور میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت میں اپنے ساتھ کی کوئی نہیں اٹھا نبی علیہ السلاط السلام نے کہا کوئی ہے جو جائے جنت میں میرے ساتھ ہو جائے کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ نبی علیہ صلاح اسلام نے فرمایا کوئی جائے گا اور مجھے خبر لا کے دے گا اور جنت میں میرا ساتھی ہو کوئی نہیں اٹھا تم باتیں بناتے ہو وہ وقت ہمیں یاد ہے پھر میرا نام لے لیا گیا اب اٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں تھا نہ فرمانی تو سوچی بھی نہیں جا سکتی کہا ہو جافہ اٹھو اور خبر لاؤ فوا جاجی ہل ہال بار چل رسل اللہ حضیفہ ابوظر گفاری گئے تھے یعنیفا کیسے چلتی ہے فاری مشہور ہے یہ بیس پرنٹ ہے ابوظر گفاری مشہور ہے بالکل در ایک گمان میں بخاری بھی یہ بخاری بھی ہے حضیفہ بن جمان تھے بہرحال ان دو صحابہ میں سے جو بھی درست ہے یقیناً چھپی ہوئی بات زیادہ بکی ہے باہر وہ گئے فو اللہ اور یہ بھی خوشخبری سنارو کو اپنی چادر دے دی نبی علیہ وہ کہتے ہیں میں نے چادر پہنی تو بس ایسے جیسے میں گرم ہمام میں ہوں اور کوئی سردی نہیں کوئی تکلیف نہیں پھر گئے ہوا کے اتنے جھکڑ تھے کہ ان کے سردار کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو ورنہ اڑ جاؤ گے ہوا میں تو زیفا نے بھی ایک کافر کا دائیں طرف سے اور ایک کا بائیں طرف سے ہاتھ پکڑا اور بیٹھ گئے تاکہ دو ہو جائیں سارے اکٹھے ہاتھ پکڑ کے ہوا نہ اڑائے اور ابو سفیان کو دیکھا کہ آپ جلا رہا ہے تیر کمان میں رکھا کھینچنے والے کہ یاد آ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی وہاں پر تم نے کام نہیں کرنا تو یہ کام نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے ابو سفیان کو بچا کر رضی اللہ تعالی عنہ بنانا تھا تو اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں روک سکتا ہمیں نہ ڈرنا چاہیے اور نہ پریشان ہونا چاہیے تقدیر میں لکھی ہوئی بات اگر آ جائے تو سفر سے کام لینا چاہیے بقتحر او رقیل اور وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے سب خیمے اکھاڑ رہے تھے سامان باندھ رہے تھے اونٹوں پر لاد رہے تھے دفاع ہو رہے تھے زلیل ہو گئے تھے ہار ہو گئے تھے بزدل ہو گئے تھے پیٹ دکھا رہے تھے پر راجا الخبر خیریدی آئے نبی علیہ علیہسلاسلام کے پاس اور آ کر کہا کہ وہ جا رہے ہیں اور یہ خبر دینے کے بعد جا کر مسجد میں لیٹے اتنی گہری نیند آئی کہ اللہ کے نبی نے آ تک جگایا فلم اسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرفا انیل خن جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خن سے واپس آ گئے مدینہ میں آ گئے راجان مدینہ میں لوٹنے والے ہوئے والمسلمون مسلمون مدینہ مسلمان بھی ساتھ آ گئے مدینہ میں مومنون ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فباداسلاح انہوں نے اپنے اسلحہ کو اتار دیا فجا جبریل نبی علیہ صلاح اسلام نے بھی اسلحہ اتار دیا تھا اور غسل کے لیے تشریف لے جانے والے تھے فجا یا غسل کر چکے تھے فجا جبریل جبریل آ گئے علیہ صلاح اسلام وقت ظہر زہر کے وقت فَقَالَ اَقَدْ ودا تم جبریل جب نے آ کر کہا آپ نے اس جو ہے وہ اتار دیا ہے ملائکا کا لَمْ تازہ بات اسلحہ کہا ملائکا نے تو بھی اپنا اسلحہ نہیں اتارا اور کہا اد الاحا ان کی طرف اٹھیے نبی علیہ السلام وسلام اشارہ کیا یعنی بنی کو رہ آپ ان کی خبر لیجیے ابھی تو جہاد باقی ہے ابھی تو قتال باقی ہے یہ گستاخی کرنے والے رسول کی جو ہو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ہے کہ اتنی جلدی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اس طرحت کی بھی رخصت نہیں دی بلکہ فوری طور پر حکم دیا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کہ قوت ہو موجود ہوتے ہوئے ان گستاخان رسول کو کہہ کیسے کردار تک پہنچانے میں فوراً جلدی کرو فنراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے پکار لگائی منکان سامان متین جو سننے والا اور عتاف کرنے والا ہے فلا یوسلی اللہ کی بنی م... وہ اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قرعہ میں اتنی جلدی پہنچو کہ یہاں سے اثر جا کر وہاں پر پڑھو اور جاؤ تو پڑھو اپنے نبی کے دشمن پر صلی اللہ علیہ وسلم فخرج المسلمون مسلم مسلمان تیزی کے ساتھ نکلے حتی اذا دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن جب نبی علیہ اللہ ان کے کے قریب پہنچے کالا اخبان کیرادا بندروں کے بھائیوں ہر افزا تم اللہ ہوں کم نس متحدہ اللہ نے تمہیں دلیل رسوا نہیں کیا اللہ نے تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا مطلب میں تمہارے اوپر اللہ تبارک کی طرف سے عذاب بن کے آ چکا ہوں اور میں نے تمہارا گھیرا کر لیا تمہاری ذلت کا دروازہ کھل چکا ہے اب بولو کدھر جاؤ گے وہ رسول اللہ نبی پچیس رات ان کا محاسرا کیے رکھا ہتھی جہاں احسار حتّہ کہ احسار جو تھا ان کو بہت تکلیف سے جو ہے وہ نظر آیا اس میں ایک فکری مسئلہ بھی ہے کہ کہا بنو قرائضہ میں جا کر اثر کی نماز کو صحیح بخاری میں موجود ہے راستے میں جب اثر کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے پڑھ لی اور یہ کہا کہ ان نقصلاد کانک عال المینی نے کتابوں اس کے فارم میں کہ نماز تو مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے اللہ کے نبی کا حکم دینا اس مفہوم میں تھا کہ فوراً پہنچے جلدی پہنچے تو ہم جلدی پہنچ رہے ہیں یہ نماز اللہ کا فرض ہے نبی علیہ صلاحۃ وسلام اس سے تو نہیں روکیں گے نہ نا ناراض ہوں گے یہ پڑھ لینی چاہیے وقت پر دوسروں نے کہا کہ ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اور وہی جائیں گے اب جا کر پڑھیں گے اب یہ اشتہادی اختلاف کی بہت بڑی دلیل ہے بخاری کی صحیح روایت کبھی مجتہد جو ہے وہ ایک حکم کو بظاہر مانتا ہوا دکھائی نہیں دیتا مگر اس کے پاس ایک تعویل ہوتی ہے اس تعویل میں وہ اللہ ہی کے ڈر کی بنیاد پر ایک دوسرا طریقہ اختیار کر چکا ہوتا ہے قطعی طور پر وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چاہنے والا یا ان کی اطاط سے برے شخص نہیں بلکہ وہ تو جیتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاط کرے اور اللہ کا مقرر بن جائے اب اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بات ہے نماز پڑھنا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ نماز کا تو اللہ نے حکم دے دیا وقت مقرر تھا اس میں نبی علیہ السلام کے ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جلدی پہنچو ہم پڑھتے ساتھ پھر چل پڑیں گے اور دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی ہمیں الفاظ میں نئی گنجائش نظر آتی ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ کوئی نماز پڑھے وہاں جا کر بس پڑھے ہم تو وہاں ہی جا کر پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں آتا ہے لم یو کسی ایک پر بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کسی کی بھی پوچھ پرتی نہیں ہوئی اس بات پر معلوم ہوا کہ مجھتے ہی مختی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے برے القاب سے یاد کریں اور اس کی مذمت کرے بشرط ہے کہ اس کی زندگی صحابہ کی زندگی کی طرح رضوان اللہ علیہ مجمعین گواہی دے رہی ہو کہ وہ تو اللہ کے رسول کے آتا میں کٹ مرنے والا انسان ہے اور یک ایک فیل ایک قول اور ایک عقیدہ جزوی طور پر یہ دیکھیے اساتی بات ہو توہیرت اسلام کی اس سے وہ علت نظر آئے اسی لیے ابن تعبیہ نے ایک کتاب لکھی رف الملام عنل آئین متن ال آلام امرطانیہ رائے محلہ نے لکھا کہ آئمہ تلمسلم سے آپ کو بعض عقائد ملیں گے جزیات میں جو عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں آپ کو عقیدے میں باتیں ملیں گی آپ کو ان کے اقوال میں بعض باتیں ملیں گی آپ کو ان کے اعمال میں بعض باتیں ملیں گی مگر ان کی مجموعی زندگی اس پر امت گواہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے لڑتے مرتے رہے تھے اور اللہ ہی کے لیے جیے اللہ ہی کے لیے مرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ شدید تھے اللہ کی محبت کے بعد تو ان لوگوں کے لیے حسن ذم رکھو ان کے لیے یہ یہ یہ عذر ہو سکتے ابن تہبیر ممک کے جو آزار تھے عذر تھے علماء محققین کے لیے گنواری مگر اسی کتاب کے آخر میں کہا کہ یہ عذر ان کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی عبادت پر قائم لوگ ہیں اور اہل علم غلطی کے امکانات شبہات کے داخل ہونے کے امکانات ان کے لیے جو جوہار ہے جائر ہے اور عالموں کی طرح اتحاد کا جو ہے وہ بہانہ کر کے اور اشتہاد کی آڑ لے کے ہم کا مخالفت کرتے قرآن و سنت کی اپنے عقائد کے ساتھ اقوال کے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ اصلاً یہ مقلد ہیں اپنے بڑوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے انہوں نے کہا یہ بالکل عذر کے مستحق نہیں ہے یہ بدترین بےمانی کا مبتلا یہ بھی کہتا کیا بڑے شدید ہوئے ادھر انتظام تو ہمیں بالکل مہذب ہونا چاہیے جہاں اللہ روکے رکنا چاہیے جہاں اللہ چلائے چلنا چاہیے اپنی مزید بیچ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو جلدی سے نکلے اور پہنچ گئے اور پچیس رات ان کا محاذہ کیے گئے محاصرہ کیا محاصرے نے انہیں تنگ کر دیا وہ کاغذہ فلّہ اس کی اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا دیکھے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ٹھہرتا اور اس وقت آتی جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگاسن میں تمہارے پاس تین چیزیں پیش کرتا ہوں جو چار سے اختیار کر لو پہلی بات یہ ہے کہ مصد کو حاضر رجل رجل ون آف کا ویو کتنی اچھی بات گئی بد نصیب نے کہتا ان کی تصدیق کر لے اس بندے کی اور اس کی اتباع میں آ جائیں ان نیو <مُون> تم اچھی طرح جانتے ہو <لَنَبِيٌ> جی مکتو مناتورات <نِنْدَكُم> تورا میں اس کا لکھا ہو ذکر پاتے ہو کالو لال حکمت کہتے ہیں ہم تو حکم سے کبھی نہ پیچھے ہٹیں گے اور حکم تو مان نہیں رہے ظالم حکم اس کو سمجھ رہے ہیں نہ ماننے کو کالو کہنے لگے دوسری بات اس نے یہ کہی کہ فخلو اپنا کم اپنی اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو قتل کر دو وقوع مسلتی سیوفی کم ہٹا یا حکومت لین حکومت پھر تلواریں سوچ لو اور حملہ ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ تمہارا فیصلہ کر دے گا کیونکہ بچوں کو اور بیوی کو ختم کر دو آئی بات آپ نہ زندگی کا کیا مزہ جب بچے نہ رہیں اور عورتیں نہ رہیں بچ بھی گئے تو کیا کریں گے بچ کر کالا تو آج کی رات چپ کیے رہو کچھ نہ کرو شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کی رات کی وجہ سے تمہارا لحاظ کریں اور تمہیں کچھ نہ کہیں اور پھر ہم ان کو خیال یہ ہوگا کہ یہود تو اس رات میں کبھی نہیں لڑائی کریں گے اور یہ کہیں گے چلو اہل کتاب ہے آج انہیں کچھ نہ کہو اور ہم یہ دھوکے بازی کریں گے کہ رات کو ایک دم ان پر حملہ کریں گے اور انہیں کاٹ دیں گے کالو لالو سندانا دیکھیں ایک طرف بات چیزوں پر ایمان ہے مان پریمان نہیں کہتے کہ کبھی ہفتے کے دن کو فساد نہیں کریں گے سواری پیدا نہیں ہوتا وقت آنے آتا ڈسک تمہیں پتا ہے کہ وہ جو بندر اور سور بنائے گئے تھے ہفتے والے دن تو ہم ہفتے والے دن نہیں ہے اور نہ ہفتے کی رات کو کریں گے کالا ماں بات رج کو منظو ت <ME linguistic and> بھی زمانے میں کوئی عقل والا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترایا کہ چلو جو آپ حکم کریں گے ہمیں قبول اللہ نے اتنا ضرور کیا ہاکوم بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سات دن بعد جو تھے انہیں چوٹ لگ چکی ہوئی تھی جس چوٹ سے وہ شہید ہوئے اور انہیں ایک خچر پر لایا گیا اور جس وقت وہ اترنے لگے تو نبی علیہ سلاط اسلام علا سم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤں تھی کہ اسے اتارو احترام کے ساتھ کہ اس کی چوٹ کو کوئی دھچکا نہ لگے اس سے لوگوں نے یہ دلیل بنا لی کہ استاد کے آنے پر اور جرنل کے آنے پر اور تابوتوں کے آنے پر کھڑے ہونا جائے جائے یہ بالکل دوسری بات ہے اور خادم نے فیصلہ جو کیا وہ یہ تھا ان الرجال ان کے مرد جو لڑ سکتے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے وہ تک اور ان کے مال تقسیم کر دی جائے وہ تص با ان اور ان کی عورتیں لوڑیاں بنا دی جائیں اور بچے غلام بنا دیے جائیں قیدی بنا دی جائے یہ حکم ہے اور اس میں ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ جن کا نام میرے ذین سے پھل گیا انہوں نے بنو قریض کے ساتھ ان کی پہلے سے دوستی تھی کفر کے زمانے میں جیسے سات بن معاذ کی تھی اپنے قبیلے کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا گردن کی طرف کہ گردنے کاٹی گئیں یعنی یہ فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ یہ فیصلہ جو تورات کا فیصلہ تھا انہوں نے تورات کو کھول کر تورات سے فیصلہ کیا تھا معاذ میں انہیں پتہ تھا تورات میں یہ لکھا ہو تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ گردنیں کٹیں گی اس کے بعد انہیں شدید احساس ہوا کہ میں نے خیانت کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کیا کافروں پر ان کی پرانی محبت میرے اندر جو ہے وہ کروٹ لے گئی اتنے صدنے میں آئے کہ اپنے آپ کو جا کر مسجد نبی کے ستون ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھودوں گا جب تک اللہ مجھے کھولنے کا حکم نہ دے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا اب تو اسی وقت کھلے گا جب اللہ حکم دے گا پھر اللہ نے ان کے لیے اجازت دی تو نبی علیہ سلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ سے انہیں کھودا غزرت الخطقورت الحساب اللہ نے سورت الاحزاب کا پہلا حصہ غزرت الخنت کے بارے میں نازم کیا اور وہ پڑھیں گے اپنی دفعہ وضا چارا قسطی اور اس قصے کو بیان کیا اللہ نے اپنے قول مبارک میں یا من اے ایمان والو اس قرو یاد کرو یا مطلب اپنے اوپر اللہ کی نعمت ادا کوری ویسا کم ارد رہے تمہیں ان کی زمین کا بھی بارش بنا دیا و رہوں ان کے گھروں کا وارث بنا دیا اب وا رہ ان کے مالوں کا وارث بنا دیا اللہ ہمیں کہے سرم سے کو ایمان بنانے اور اس پر کرنے کی تو سے بھی اوسی اٹھے گا